الرحمن الرحمۃ الرحمۃ اللہ سلام و محمد السلام علیکرحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک اور ادواء الص البشہ اور باقی تمام سامعین كوشمہ شراد الخان الصوص و سلام وتے ہیں ہمارا سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک تالی سے 41 اور یہ آج كے اس درست میں اس كی یہ درس اس دعا کے بارے میں ہے جو کہ ہم اذان اور اقامت کے بعد نیت پڑھنے سے پہلے نیت کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے فرض نمازوں میں اذان اور اقامت ہونے کے بعد پھر فرض نماز کی نیت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے لطف رمرا اور رحمتوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں اور تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نماز کے اندر ہمیں حضور قلب ہونے میں مدد عطا کرے یعنی yani اس دعا کا نماز کے اندر حضور قلب پیدا ہونے میں بڑا دخل ہے انسان جتنے دعا کو با معرفت پڑھیں گے اور اللہ سے اس کے رحمت کا سوال کریں گے اللہ کے لطف و کرم کا سوال کریں گے تو یہ نماز کے اندر حضور قلب ہونا شیطانی وساوت سے بچنا ہاں جی اور نماز کو یکسوئی کے ساتھ تواز اور عزیزی کے ساتھ پڑھنا یہ سب اللہ ہی کے لطف و کرم سے ممکن ہوتا ہے آنچنا اللہ خود قرآن پاک میں جگہ فرماتا ہے ول اللہ فضل اللّہ علحمۃ ہُو اللہ کن تم الخاصرین اور اللہ کا فضل اور رحمت تم نہ ہو تو تم سب ضرور گاٹے میں پڑ جاتے خسارے میں پڑ جاتے ہاں جی لحاظ سے خسارے میں پڑ جاتے دوسری آج مرمات ہے ول اللہ فضل اللّہ علیہ کو مراحمت اور اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو لبا تم شیطان اللہ تم میں سے تھوڑے کے لوا باقی سب شیطان کے پیروکار بن جاتے اللہ اکبر ایک اور آج میں اللہ حرماتا ہے ولول فضل اللہ علیہ کو مراحمت مع ذکام من کو أَحَدٍ من احدن ابدا والن اللہ ذکر معیشہ وسلم رحمۃ اگر اللہ کا فضل اور کرم تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگس اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا لیکن اللہ جسے چاہیے پاک کر دیتا ہے اور بڑا وسعت والا اور قلم والے ذات ہے سننے والے ذات ہے تو ارجا نگرمی نماز کے اندر جو ہے حضور قلب پیدا ہونا ہاں نماز میں اللہ کی طرف سرگوشی کی کیفیت ہم برتاری ہونا نماز میں آجیزی ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی لطف کرم سے ممکن ہے اس کی مہربانیوں سے ممکن ہے اس کی شفقت سے ممکن ہے ہاں جی ورنہ شیطان ہمیں جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وسوسے ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بند مومن کو نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی نماز سے باہر کر دیتے ہیں اس کے سوچ و فکر کو نماز سے باہر کر دیتے ہیں اگر وہ رکو سجود سب کچھ کر ہوتا ہے تو ہمیں اس حالت سے نکال کر نماز کے اندر کہ ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف رہے اللہ کے رحمتوں کی طرف رہے اللہ کے ہنیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں ہمارے شامل حال کرے اور نماز کے اندر سوی پیدا ہو جائے تو اس یہ صرف اور صرف اللہ کے رحمت سے اس کے لطف و کرم سے نگاہ شفقت سے عنایتوں سے ممکن ہے لہذا اس دعا کے اندر یہی چیز اللہ سے منگا ہے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اس کے رحمت کا سوال کر رہے ہیں اس کے لطف اور بخش کا سوال کر رہے ہیں اس کے صفات اور ہمر راحمین سے متوصل ہو رہے ہیں اور اللہ سے اپنی نماز کے اندر پوری پوری توجہ اللہ کے طرف ہونے کے لیے اللہ سے دس میں دعا ہو رہے ہیں تو دعا یہ ہے یہ دعا کا نماز کی نیت فرض نمازوں کی نیت سے پہلے اقامت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے خاموشی سے پڑھی جاتی ہے آواز سے نہیں پڑ جاتی ہے چپکے سے پڑھی جاتی ہے تو دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فینما طول حسمہ اوا چھولا یہ پیرگرہ یہ سقل پاکیا تھے ہاں آگے دعا ہے الہی عن ضرع بنظر الرحمتی یا واسع اللطف ولم فیرتی برحمت کا یا ارحم الراحمین یہ مبارک دعا ہے فینما یعنی جس طرف جس رخ پہ جہاں بھی تولو تم اپنا رخ پھیلو تو فینما تولو اے ولاَ ولی سے ہے اصل میں تو یو ہے عربی ادب کے لحاظ سے پھر یا پر پی ہو گیا تو ماں کے دے کے توولو ہو گیا ہے یہ لبس میں تبدیلی آئی تو فع نما تولو اللہ مانا ہے روح پھیرنا رخ کرنا ایک طرف کو تو یہاں فرماتے ہیں فعینما تولو تم فینما جس طرف جس طرف بھی خواہ خواہ مریب شمال جنوب جس طرف بھی تم رخ کرو حسم وچھو اللہ اسى طرح و اللہ ہے وش جو ہے ایک تو چہرے کے معنی میں بھی آتا ہے ذات کے معنی میں بھی آتا ہے ہاں جی تو یہاں صورت کے معنی میں آتا ہے یہاں مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات مراد ہے اللہ مراد ہے فہذمہ فنما تو تم جس طرح بھی رخ پھیلو فسمہ یہ اس میں شرح اس میں مکان جو ہے شرح مکان کے لیے فسمہ یعنی جس طرف جہاں کے معنی میں ہے اور جہاں کے معنی میں ہے اور وہاں ادھر کے معنی میں ہے تو فائنما طول فسماں بس اس طرف وہاں ہاں جے وچھ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے چونکہ اللہ ایک جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ کو ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں. وہ شمال میں ہے جنوب میں ہے مشرق میں ہے معرب میں ہیں. پوری کائنات اس کے سامنے ہتھلی کی طرح ہے وہ ذات جو اتنے وسیع ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے لہٰذ حرمتیں فسم و تم بندے مومن خود سے مخاطب ہو کے ہم نے کہنا ہے اے بند مومن تم جس طرح بھی رخ پھیلو اس ماں اسی طرف وہاں ادھر ہاں جی اللہ, اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہے تم جدر بھی رخ پھیلو اسی طرف اللہ تعالیٰ ہے پھر آگے دعا کریں الہی الٰہی اے میرے اللہ یعنی الہی آجب ساد آتے ہیں تو میرے اللہ کے من الہ اللہ معبود الہی اے میرے معبود اے میرا معبود ان نظر ضرور جو ہے نظر دیکھنے کے معنی میں نگاہ اٹھانا ہاں جی نظرلا گورنہ غور سے دیکھنے کے معنی میں تو فرماتے الہ اے میر اللہ انجر تو نگاہ فرما تو چشم الفت فرما اللہ تو ہماری طرف دیکھ لے ہاں جی ہماری طرف ان جر اے اللہ تو ہماری طرف دیکھ لے. ہاں جی، لے کیسے بے نظر رحمتِ نظر و نگاہ رحمت رحمت کے معنی الغد میں لکھا ہے ہاں جی مہربان مہر رحم اور مہربانی کے معنی میں ہے اور یہ مادہ رحیم یار ہم سے رحمتن مرحمتاً مہربان ہونا نرم دل ہونا اس معنی میں اور رحمتن و مرحمتن رحم اور مہربانی کے معنی میں ہے تو پھر نظر رحمت اصل سارے نقطہ اسی کے اندر اذن گرامی اللہ سے دس بے دعا الہی اے میرے اللہ ان تو نگاہ فرما تو دیکھ لے لینا ہمارے طرف سے تھا بن نظر رحمت رحمتوں بری نگاہ سے شفقتوں بری نگاہ سے ہاں جی اور مہربانی کے نگاہ سے لطف و کرم کے نگاہ سے اے اللہ ہماری طرف دیکھ لے یا واش لطف و المَ ہاں جی وسیع جو ہے وہ سچ ہے جو ہے خوشادہ ہونا گنجائش ہونا اس قدرت اور استطاعت کے میں تو یا واسی ہاں جی یہ بہت بڑی وسعت والی گنجائش والی ذات ہے اے وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں کسی کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور جو چیز جتنے مقدار میں, میں جس کو دینا چاہیں وہ دے سکنے والی ذات ہے واضح وسعت اور دینے پر قدرت رکھتے ہیں لہٰذا واسع الطف یہ بہت بڑے گنجائش اور وسعت اور قدرت والی ذات واسط لطف کا معنی جو ہے مہربانی کرنا ہاں لطف لطف یلطف مہربانی کرنا اور لطفی لطافتن معنی کائی معنی کیا ہے مہربان ہونا ہلکا پھلکا ہونا نرم و نازف ہونا یہ مہربان مراد ہے یعنی اسی سے لطیف کا معنی کیا ہے مہربان اور خوب رو خوش عمدہ خوشگوار خوش مزاج ہلکا پھلکا یہ کئی معنی کیا ہے تو یہاں پر جو ہے لطف میابا سے لطف یہ بہت بڑی یعنی یہ بہت ہی عظیم آو لطف و کرم والی لطف یعنی کیا ہے مہربانی کرنے والی شفقت والی ذات یا واسع لطف اے ذات جو قدرت رکھتے ہیں گنجائے رکھتے ہیں اپنے بندوں پر مہربانیاں کرنے کا ہاں جی اور مغفرتی اور بخشش کا مغفرہ غفرا یا فرو مغفرتن غفران ان کا مانی گزار کرنا معافی بخشش معاف کرنے کے معنی میں تو یہاں پر یا واسل مغفرت مغفرتی اے بو واسل سے لطفی والفرت اے بہت زیادہ بندوں پر لطف اور کرم اور مہربانی کرنے پر قدرت رہنے والی ذات اور اے بہت زیادہ بندوں کو بخشنے والی ذات ہے بہت زیادہ بندوں کو بخشنے والی ذات تو اپنی چشمِ رحمت سے نگاہ محبت سے ہماری طرف ذرا دیکھ لے پہمتاہی تیرے رحمت کا واسطہ یا ارحم الرحمین اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ارحم سپر لیٹر ڈگری یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحم رحم کرنے والے اس کی ہے رحمین تو اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بے رحمت جی تیرے کا تیرے رحمد بابست اس کے لیے تیرے رحمت کا واسطہ تری مہربانیوں کا واسطہ تیرے شفقتوں کا واسطہ جو کا اپنے بندوں سے ہے تو یہ دعا جو ہے پھر مختصر تجمہ دوبارہ دورت یہ ہوگا کہ حما تو اللّمہ وََََََََََ چھولّا انسان نو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر آجيح سے اللہ کی طرف دل کی نگاہ کو اللہ کی طرف کر کے اس چشم بصیرت کو اللہ کی طرف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل ہی دل, دل میں دس میں دعا ہو کر یوں كہ حع نما تو اللّسٰ اللہ اے بندے مومن تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ اسی طرف ہے اے لاہ اے میرے رب اے میرے پروردگار اے میرے معبود ان جو لینگ تو نگاہ فرما تو چشم رحمت فرما لیکن ہماری طرف تو ذرا دیکھ لے کہ نظر رحمتی اپنی رحمتوں اور شفقتوں اور مہربانیوں بری نگاہ سے یا سے لطفی اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے پر قدرت رہنے والی ذات وال المفرت یہ سب سے زیادہ بندوں کو بخشنے والی ذات رحمت کا تری رحمت دل. یا ارحم الرحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تری رحمت کا واسطہ تیر رحمت کے, کا سہارا ہے ہمیں کہ تو ہمارے طرف چشم رحمت فرما تو یقیناً بندہ جو ہے اس عادی سے اللہ تعالیٰ اس کے ہم دست میں دعا ہوں گا سارے نوطۂ میں رحمت الفی ولم اے بہت زیادہ مہربانی کرنے والی اے بہت زیادہ بخشش کے کرنے والی اور بخشش پر قدرت رہنے والی لطف مہربانی پر قدر رہنے والی ذات تو اپنی چشم رحمت سے مجھے دیکھ لے تو اپنی نگاہ رحمت سے میری بدحالی پر نگاہ ڈالے ہاں جی اگر اے اللہ میری توجہ تیرے طرف نہیں ہو رہا نماز میں میرا اندر آج نہیں ہو رہا حضور قلب نہیں ہو رہا ہے یقیناً کسی کوتاہی کی وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے میرے دل سخت ہو گیا گناہ کی وجہ سے میرا دل شقی ہو گیا سخت ہو گیا لہذا جو ہے میرے توجہ تیرے طرف نہیں ہو رہا لہٰذا اللہ تو اپنی چشم رحمت سے نگاہ شفقت سے اپنی ہماری طرف ذرا نگاہ فرمائے گا تو یقیناً ہمارے اندر ہاں جی اب وہ حضور قلب وہ رحمتیں پیدا ہو کیونکہ اگر جب تک تو ہمارے اوپر شفقت نہیں کریں گے تو مہربانیاں نہیں کریں گے ہاں تو اس بات تک تو شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہے گا جب تو نگاہ رحمت فرمائے گا تو شیطان تو بھاگ جائے گا شیطان بھاگ جائے گا تو حضور قلب میں آسانی ہو جائے گی لہذا جان غلامی اگر آپ نماز کے اندر حضور قلب چاہتے ہیں اور ہر سر میں بند امین کو چاہنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی نے لا صلات اللہ صلاۃ اللہ حضور قلب نماز تو نماز سے نہیں حضور قلب کے بغیر ہاں جی یعنی نماز کامل نماز نہیں ہے وہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو ہمیں بحیج میں اعلیٰ مقامات تک پہنچائے حضور قلب کے بغیر پڑھی جانے والی نماز تو بند مومن کو ممکن ہم جو ہے جب آپ کوشش کرتے رہیں گے حضور قلب کے اللہ سے اسی طرح دعا کرتے رہیں گے اللہ کے حضور میں عجیزی کرتے رہیں گے اپنی کمزوری کا احساس ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمیں نماز کے اندر جو ہے حضور قلب پیدا ہونے میں اللہ مدد پیدا, پیدا مدد فرمائے گا اور اس طرح آپ کے نماز کے اندر عجیزی پیدا ہوگی لہذا زینگر ہمیں اس دعا کو بہت سی عظیم دعا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کمال آدیجی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں دس و دعا ہوا ہے اللہ سے اس نماز کے اندر حضور قلب ہونے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں لہذا جین کوشش کریں ان دعاؤں کو حضور قلب کے ساتھ معنی مہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو اور اللہ کے حضور میں پورے دل کی نگاہ سے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے رحمتوں کا امیدوار ہوتے ہوئے پڑھیں گے تو اللہ ضرور رحمت فرمائے گا یہ دعا کرتے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو کمال کمالی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ پڑھنے کی توفیتہ فرمائے امین رب اللہ